موٹر چشما چشمہ ہار والا منڈو ہے سارے جو سارے دے سارے گستاخ یعنی بنا ایک گفتاخی کر کے مر و ایک گستاخاری یعنی کروڑا گستاخ مطلب بنا گلا جتنی گستاخ ہوں گے بچوں گے بہتر شی گستاخ ہے مات ہے آه آه آه کیا آه کیا آه سارے جو جماعت کو دیکھو امام احمد رزا فی بریل بریل دشمن امام احمد رضا ده کیوں کہ وہ حقیقت میں دشمن زہری خریان کو دکھا کر سلام سلام پڑھ دے تے او چوری والے مجنوں دا ظاہر کیو رات اس کے پریل بھی ہے پریل یہ مفت کوئی ہر سال کرتا عظیم امام محمد زاد کردار اسلام دل سے کرتا فرمان دے وافرانہ اونت کس کی پھر پھر زیرہ پھر کا ہر کتنا اسلام دا ہر کتنا غصہ ہر اسلام دا او کل جوز دا مؤافرا وہ فرزانی کل جوز دی جاہ کٹن لا بلگام لچا منا منافر مقابلہ مدد کرے آ شمشیر کا مقابلہ ہاکم اسلام کرے شمشیر کا مقابلہ شمشیر با مقابلہ, علم، اخلاق با مقابلہ اخلاق دلیل با مقابلہ دلیل. دا پھر تلوار دا مقابلہ پھر جب شمشیر مار کے دل سے افسوس کیا بال نے افسوس سب آ جا افسوس گرم جنگ مسلسل نہیں ہو سکتی پیتا کرنے ہاں فتنے اسلام کے دلیل اسلام کے ساتھ مسلمان تو کافر کرونا یہ افسل اگریز نے مینو لفی کرو کو انگریز خراب ہے لیکن آسلمان ہے کے کے کو کافر لکھتے شاپ تو کو لگ میرے پیالے احمد ری نام رہے دے آیا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے احمد ریزا نے کہا کلمہ پڑھنا نہیں کلنے کو ماننا ایمان کا میعہ ہے کلمہ پڑھنا کو مننا پڑھنے کے منافر شریر پہ من منافق کلا ہو جاتا ہے منع جی کامل مومل پڑسی صحیح منی سی صحیح چل سی, سی کافر نہ پڑھتے نہ منہ دے نہ چلتے منافر ہو, منیدہ نی, پڑتا ہے چلتا اللہ حکومت اکثر سب چیز اس کو ابتدا ہوئی ہے انتہا ان سوچ ان اصل ان چھ لاکھ سال ابادت فرشتے میں استاد اور مشاہدہ جتنے بھی کام صحیح بھی تھی چار ہزار لیکن اللہ تعالیٰ نے تعظیم کے فیصلے میں آدم علیہ السلام کی تعزیم کا حکم اپنا فیصلہ وہ وہ فیصلے تے تعظیم دوستو وجے دانی کرتا اللہ تعالی سا دا فیصلہ ہو کمتی میں اج میں حالاں اج متفق ہی ہاں دا دچے کے تے مناقشہ کر شیر کیتے اس بول چھپڑ کیم جی نا تے انسان ہتھ مانتے کہ لو ہن او لال پیو تو وہ ہے جانا کیوں دہی بحض کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے دہیز کی لگا مہان اللہ بہت چاہے انسان تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے قریب نہیں جانا تو وہی گندم گانا ہم کھا رہے وہاں کیوں منع تھا कहाज की पाक नदी की ताक नदी मास हूँ दहेज की तो खाना मना क्यों? तो दुश्मन का मशवरा मिलना था नतीजा यह है कि दुश्मन का इस वास्ते अक्सर करना है कि आदम चुके दहेज से, कहां देखो एक तथा जो तो हो तो वो आदम ना बुनियाद पर आप तो हमने तो बुनियाद खोलनी है दुनिया से खोप करनी है آتما ہے اس سے گیہوں کے واسطے سے ہم نکل گئے نا دم دانا وہی دن دانا آپ ہے وہ تنخواہ ہے ان کے رسول اللہ ہے تب. خارج نہ کرو رسول اللہ آ کے تھی خارج نہ کرو انہیں تنخواہ نہ رکھے گا ساری لاتون تنخواہ نہ رکھتے انگلش جب تری زبان انگلش معاش فیصلہ انگلش میں تنخواہ انگلش میں جب جدھر تنخواہ ادھر بندہ ادھر چندہ اترکھنڈہ بات یہ ہے اصل میں مقصود کیا تھا نتیجہ آپ سے کرو ہر واقعہ سے نتیجہ آپ سے کرنا پڑتا نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر بہشتہ ہے اور نبی معصوم ہے دشمن کا مشورہ ملنا تھا تمجنگ صحیح بنے گی فرشت بن جا دشمن میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں دشمن ہوں پہلے اس نے یقین دلایا میں خیر خواہ ہوں اور نفع آپ کا ہے یہ یعنی میرا کوئی تعلق نہیں میرا اس کا کوئی نفا نقصان آپ کا ہے آپ کا نفع ہے میرے مشورے میں تو گم المانا آرام تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب نہیں تھا یہ تو نہیں آرام ہے یہ تو نہیں آرام ہے قریب نہیں تھا جو نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر نبی اور ادھر بحث تو ہاں بحث بھی کار نبی بھی پار دشمن کا مشورہ وہاں مل جائے تو وہ بند آدم اللہ سلام نی سے رہا ہے یہ ہے دشمن کا مشورہ بحث کی غذا میں اور ادھر معصوم نبی ہے اللہ کا، دو اللہ تعالی دونوں کو فرما آگے عورت مشقت سے نکل گئی مشقت کی نسبت کا سلام کر فرما رہا ہے تیرا اور یعنی اور تم کے ساتھ سال چلے گا تمہیں عورتوں کے فتنے میں پسائے گاش سارا مرد کرنے میں لگا ہے اور نہیں لگا تو کتنا یہاں شیتان کا یہاں है ہو جاتا ہے مجھ کو حیرت ہے یہاں یہ کس گرو کی رہی ہے مگر پیل دے لیا لاشن کی دل میں کر رہی ہے چاشنی اب تو شیشے میں اترنے کی نہیں لگے گی اپنے ہاتھوں اپنے سانچے کا کرے گی بندوبست نہیں وہ آ گئی اسے پہنچا مشورہ عورت آ گئی ایک شیطان لگ بھگ جسے بھی سارا جتنا عورت ہےتل عورت ہے جتنا عورت ہے تو ساری جو لڑائی جائے اس عورت کر دو اور رات کر دو عورت کو شمشیر میں ڈالیے شمشیر کو چپائیے اب وہی وہ کتنا عورت تھا تو نتیجہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام معصوم ہے پیسے وہاں نتیجہ نکالنا ہے تو دشمن کا مشورہ جس چیز میں مل جائے تو نقصان ہو جائے اس میں فائدہ نہیں ہوتا کیا ہے اس لیے نتیجہ یہ کرنا ہے آپ یورپ کا ہی ہے تمہاری طرف شیاتی نا لائی اب دوپر شیر کو منافق شیتان وہی کرتا ہے تو پر شیر کو को جو یہاں آئی اس میں بارش نیفا خلیفہ، نبی، کے ان کو پتا تھا چیز کرتا ہوں تو آ کے ماننا پڑتا ہے پھر میری حکومت میرے گنجے آئیں گے تو میری حکومت کہاں پڑے گی یہی فیصلہ تو نے فیصلے کو میں ہاتھ پڑا رب بیٹا یہاں اترے پھر کلمہ منافع عبداللہ کلمہ پر زیارت کی حج مسجد تمام عبادات جو ہم سارے صاحب اسلام ہیں کے علم مہمان علم عبادات زیارت نبی ان چیزوں کو پیار کر رہا ہے پہلا محمد عبداللہ بن بھائی بنتا ہے عبداللہ اس کا نام بھی بنتا ہے نام پاتا ہے اب پاکستان ساری پلیسی ہے ہے پاکستان وہی بات عبداللہ بین پاکستان وہی بات ہے انہوں نے نام رکھا گلاس دے دیا پیشاب کر دیا جی جابی گلاس کو پاک یہ دی گلاس تمہارا ہے اس کو صاف ہو حقیقت میں انہوں نے اپنے پیشاب کو پاک کروایا پیشاب اگر برتن صاف کرتے شاپ کرتے یہاں طریقہ شریعت قرآن آتی قرآن آتا تو پھر یہ برتن ساف ہوتا پھر اور چیز ڈالتے آدھے دم تب ڈالتے جو برتن میں پیشاب ہے تو جناب پخر کی تعلیم تعلیم قانون سارا نظام ہے تو اسلامیات لے رکھی گئی ہے چاند کپڑے آپ ادام دن کے ڈال دو دیا یہ بھی کیا ہے انگریز کا پیشاب ہے پیشاب ہے کون کا پیشاب ہے کیا کرو اس میں چاند کپڑے آپ ادام دن کے ملا دو جو ان کا ختم ہو جائے یہی آ رہی ہے پخر سب تو ہے یہ ہے اسلامیات اسلامیات نہ آب سے توڑ سکتے ہو نہ پیٹی والا سیب کھا سکتے ہو سیب کون سا کھا سکتے ہو جو نالی میں ان جائے وہ سیب پا لو اسلامیہ پالو جہاں سارس نامی استاد پھر الگ ساری لائن جان تھی نا ساتھ تو بنایا اسکول بنایا ان کے مقابلے تارا بنایا اسکول استاد بنایا مارکا نشاط آیا آگ توڑتا ایک جی نے کہا اپنا شیر سور چینے میں رہتے نہیں معصوم تو تینوں سے میرا پتھر شیر سور بات صحیح تلاش سینے میں رکھنا نا سال آتی ہے بعض صحیح تلاش سینے میں رکھنا ہے یہ نہیں بتانا ہر چیز تک پہنچنا ہے نماز روزہ ہر بکات اور جب گاڑی آ جائے حکومت کی سب چیز حکومت تعلیم کے پھر آگے بیچارے کے حق میں یہی سب سے بڑا ظلم برے پہ اگر خاص کریں اس بیچارے پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ برا بکری کا بچہ ہے جب شیر آ جائے وہ کتنی ڈرے گا ایک بکرا ہے ایک بکری ہے ایک بچہ ہے وہ کتنی ڈرتا ہے شیر پہ کس طریقے سے کہہ کہ انگریز سے اتنی ڈرا کہ جیسے بکری کا بچہ ہو ڈرتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا وہ ڈرتا رہتا ہے خاص کچھ تو اس طریقے سے آگے پھروں کیسا ہے یہ منسوبے سارے تک تیز تک کیسے پہنچیں گے تعلیم کے بداب میں لوہا جو ہے لوہا جہاز بنا موٹر سائیکل چادی آری تالا ہر چیز ایک لوہے سے بن کیا تو ایک لوہے سے کتنی چیزیں بنتی ہر چیز ایک لوہے تالا بنا دیتا ہے ادھر पना देता है चोर को जाकर वो फन्नर फिटार लेता है वो ही लू यही काम अंग्रेज ने किया लांसी के बच्चे ने तालीम से लिया तालीम हूँ लोह आपको मारो की तो फट जाए जब आग में डालकर मारोगे तो फिर दानती तो बन जाए फिर जांच तीसरा है لوہے کو پگھلایا گیا کیوں ڈلنے کا کام جو ہے وہ پگھلنے کے بعد ہوتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی کو وہ جائے ملائم تو سیدھا چاہیے پھر بچی بنائے کو ڈال لوہا پگھل جائے پھر جو شرٹ کا پینٹ شرٹ دے گا بینٹ دے گا پھر اعلان کی سب کچھ کرے گا کیونکہ اصل میں تعلیم کے تیزاب میں ڈالنا ہے لوہے کو پگھلانا ہے پھر میرے بچے یہ ڈھل جائے گا پورزہ بنے گا اب पिस्टर जो है वो खुद को बनाया जाता है पिस्टन को ढाला जाता है लूहा पिघलता है साम के खुदी को सरचा तासी में सिर ऐसी भर कर ये पीलाब सोने का हमला हो तो मट्टी का है मट्टी का ढेर बन जाएगा मट्टी का ढेर जितनी बड़ा मुसलमान होगा سکول میں آکر مٹی کا غیر بن ہے سونا کیا ہے سونا اصل جو ہے سونے کو جب تلاب کرتے ہیں جھوٹا سونا وہ ختم ہو جاتا ہے جو سچا سونا ہے جب اسے تلاب کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا تو اکثال کہتا ہے یہاں مسئلہ رہا ہے سونے کا ہمالا پہاڑ مٹی کا ہمالا سونا ہو خالص تعلیم کا تیتاب ایسا ہے مٹی بنا دے گا अब देखो ये सारे जो जो सपूल में गए जिन जिन को पूछता हूँ सुनता हूँ मर गए हैं अगर फरमाते हैं जो भी गया उनका वो मनसूबा फार्मूला खुलिया वो कामयाब हो गया हल गए घर ठल गए अब देखो प्लांट फैक्ट्री सी एच की है वो ही है ना प्लांट फैक्ट्री मैसी की है सूगी की है सजू की है लेकिन जैसी प्लांट फैक्ट्री है वैसा गड्ढी कर्जा बन जाता है कैसे जो ढल गया महसी की प्लाट फैक्ट्री में जो पुर्जा बन गया वो महेशी की पाटी में फेट आएगा नहीं आ सकता न इसीलिए वो जो पुर्जा दिया स्कूल की तालीम में वो अंग्रेज की पाटी में तो फिट हो सकता है इस्लाम की बाटी में यही बात है की दुश्मन का इतो की दुश्मन ने किस عبادت سے انسان نہیں کیا اسی چیز کے عالم لکھے اسلام نہیں اسلام نے صرف ایمان کو میاض رکھا ایمان ہے تو ہر چیز کام آئے گی نہیں تو سب چیز بے پار ہے منافق جو ہے نا جی منافع یہ سارا کام انہوں نے منافع لیا لیا منافع منافع لیا اور شیطان بھی को میں یہ کہتا ہوں دیکھو سکون کھولا نصاب فخر کا تاز تازی قانون توخر کی اصل جو ہے وہ فخر کا تو یہاں جی کو ہی بات جورین شیتان کا فرتا اب کتابیں کیوں کرتا ہے یہ منافع ہی مرتا ہے بیٹے کوفر کو چھپانا ہے تو مچھر کو بنانا ہے عبادت کے پہلو میں کوپر کو چھپا سکتے ہیں ورنہ کوپر کیسے کھپر پہ مانگ دو چھپی یہ کیسے مل سکتی ہے یہی بات ہے تو منافع کے ہاتھ کو مر رہے انڈیا کے ہاتھ کو نہیں مرتے انڈیا کے ہندو سے نہیں انگریزوں سے مر رہے کیوں منافع تمہارے انگریزوں سے ملے ہندوؤں سے نہیں ملتے جیسے وہ کہہ گیا ہے جیسے یہ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی مان کے بیٹے آپ کے گھر میں ڈاکو آ جائے تو ڈاکو لوٹ کر سارا آپ اس کو پکڑ لے اس کو نکال رہے ہیں پھر اسے کہیں کہ ہمارا فیصلہ کر کے جاؤ ہم آپس میں بھائی لڑتے ہمارا فیصلہ کر لانچی کے بچے پھر وہ فیصلہ کر کے جا رہا ہے یا انگریز جو چار تم نکالتے ہو فیصلہ کیسے کرتا لکیر کہتے ہیں لکیر کے فکیر بےغیر تو وہی وہ انگریز کا فیصلہ ہے مسلمان جائے وہ گولی مارے ہندو سارا حق تو ان کی قائم ہے کیا قرآن نے کام کیا ہے یہ سارا فیصلہ تو ان کا ہے نکال رہے ہو تو فیصلہ تقسیم کر کے جا رہا ہے تمہاری زمین ہر چیز تقسیم کر کے جا رہا ہے وہ ہاں حاکم بن کے جا رہا ہے کے, رہا ہے، کے تکے، یا نکل رہا ہے نکلنے والا پسلہ کر کے جاتا ہے لانٹی کے بچوں پر منسوخ کر دیا جیسے تو میں نے ایک مثال بنائی ایک ڈاک ایک گرا میں رہتا تھا تو صبح اٹھ کر ان کے منہ پر توا مارتا چکر مارتا جوتیاں مارتا جو کچھ آتا फिर कहता پھر کہتا کہ مبارک چوتھا तो सारे इकट्ठे हो गए मुझे हमें आजादी चाहिए तुम निकल जाओ मेरी शर्त है आप ये घोट छोट ये शर्त सारी तालीम की कबूल की है तो तुम्हारी तकसीम की है ये ना करते तो तकसीम कहाँ होती शर्त रख रहा है जो निकल रहा है वो शर्त रखता है जो शर्त रखी उसने के सुबह अपना एक का इतिहाज़ हम सुनो जो तुम्हें चूकी मारे तवा मुंह पर लगाए یعنی جو چاہے وہ کرے قید اعظم چل گئے میں بہر پا لیتا ہوں مکان پا لیتا ہوں اس نے کہا میں یہ ست تو نہیں یہاں لے سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے مکان بہر پا لیا تو صبح اٹھے قید اعظم صاحب وہ سکار منہ پر لگ رہے ہیں چودہ باغ زندہ پاس آزادی مبارک ہو ایک دو چار مار دیتے آزادی مبارک گندہ گیا ڈاکو کے پاس تو کو اس کا یازاد کر دیا ہے ڈاکو ہر دو کرا کے ایک پرچی بیچتا ہے ایک چل کے لوٹتا ہے اب بتا طاقت کی زیادہ ہے پرچی سے جو پیسہ منگوا لے اس کی طاقت زیادہ ہے اب میں یہاں بیٹھا ہوں میرا حکم وہاں چل رہا ہے میں اقوام محتہ بیٹا ہوں میں دنیا پر حکومت کر رہا ہوں جیسے پٹواری کو کہ ہو تو بن جائے گا لالسی کے بچے انہوں نے افوام محتافہ بنائی ساری دنیا کا فیصلہ اپنے آپ میں یہ تریا تو یاقوبی وہ کہتا ہے है سی کے بچے آزاد کہاں ہے میرا تو حکم وہاں چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور پولیس والے جب چور کی زیادہ بےستی کرنا چاہتے ہیں نا وہ اپنے چکر مارنے سے پھر کہتے ہیں کہ اپنے منہ میں تبدیل پائے اپنی آپ بےستی یہ بےستی ہے میں اپنا قانون چلاً اپنے لے شخصیت پرستی آئیے شخصیت ملتے چاہ رہا ہے عوازی مبارک, بندہ جا رہا ہے है अभी رہی ہے. اوپر جا رہا ہے جا رہا ہے रहा है کو آگ لگتی ہے, ہے. وہ نیچے آ جاتا ہے جا جہاز جل جاتا ہے آدمی نہیں ملتا آدمی دوسرے دن پھر آ جاتا ہے پھر تیسرے تک کیا تو کہاں تھا جہاز میں تھا تو اب اس نے کہا میں نے جہاز بدل لیا اور جہاز آیا اس میں میں بدل گیا اب میں آ گیا ہوں معلوم ہو جو جہاز بنتا وہ اس میں نہ نکلتا تو وہ جو اسلام کو دیوار ہے لانسی تم ہی ہے نورانی صاحب کلام صاحب صاحب تو لانسی کے بچے قرآن کو دیوار قرآن رونی نالی پر ہے اللہ کے اسمان نام سب تو ہی نہیں اور نورانی صاحب اوپر سے آ ہوا ہے یہ کیا بات ہے کہ نے کلائن بدل کی جہاز دوسرا بدل دیا تعلیم قانون تعلیم اپنے سانچے میں لے لیا اب نورانی کا چرچا ہو گیا یہودی کا بھی چرچا نورانی کا بھی چرچا یہ کیا بات ہے اسلام کا تو اگر پیر کا ہوتا تو جہاز نہ بدلتا مر جاتا اس کے ساتھ نے جو جہاز بدلا ہے گرفتاری کی ہے یہ گرفتار تمہارے کیا بن گئے نام انقلاب جب یہ غدار امام انقلاب بن جائے تو نتیجہ تو یہی یہ ہے جو نکلا پڑا اس لیے ایک بار نے کہا در در در کر. یہ ہے بہتلا کی نہ بات کرتا کا کیا نورانی کی ہے. کی ہے یاد کاتری کی ہے سور کی, کی ہے تو کافلا کیوں لوٹا ہے اس لیے یہ شیطان کی وئی ہے شیطان نے وئی کی ہے منافع شیر کی برابری آگ آلہ ہے دیکھو اس نے کہا آگ آلہ ہے اللہ خدا کے سامنے گولس کیا بھائی یہ مخلوق آگ بھی مخلوب نکیل مخلوب وہ لانٹی کے بچے تمہیں کیسے پتہ چل گیا آگ آلہ ہے بنانے والے کو پتہ نہیں بننے والے کو پتہ لگ گیا اس نے کہا آگ آلہ ہے اب تعلیم آلہ ہے اس نے کہا آگ آلہ ہے یہ پیسے کاخر کہ کی تعلیم آلہ ہے بات تو وہی ہے شیطان والی تو بات تو وہ ہی ہے نا شیتان والی وہ کہتا تھا آگ آ رہا ہے توحید کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نہیں مانا حکومت کو نہیں مانا بات صرف حکومت بھی ہے کیوں اب دیکھو بہار سے شدت جہاز سے ان کی حکومتیں ختم ہو جاتی حکومتیں ختم ہو جاتی ہے اور قانون سے مسلمانی معاشرہ پاک رہتا ہے پاک ہوتا ہے ٹائم رہتا ہے چور ہات, ہاتھ کا ہاتھ کاٹا جائے کمال محفوظ دانی کو درے لگ جائے ماں بہن محفوظ کاتل قتل کیا جائے جان محفوظ شرابی کو کوڑے لگیں جان محفوظ اب یہ دیکھو وہ تمہارے ساتھ عید مناتے ہیں عید مناتے ہیں قرآن میں عید ہے خوشی ہے اب قرآن میں عید ہے تو مناتے ہیں قرآن میں ہاتھ کاٹنا ہے تو پھر غلمائے تو قرآن میں خوشی اور ظلم لانتی کے بچے اکٹھا کر سو ہوا عید مناتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جب باری آتی ہے سلا کی قانون قرآن سے نہیں ہے صاف بھائی چالن چاہیے یہ لانتی یہ جو گئے ہیں لا تو مار لینے گئے ہیں تنخواہ لینے گئے تنخواہ نہ ہوتی تبھی کوئی چاہتا نہیں یہ سب تنخواہ والے ہیں مادیپ والے ہیں آگ والے ہیں کہ آگ آلہ ہے مادیت ترقی ہے آلہ ہے سارا کچھ دیکھو روحانی تین کے نزدیک کوئی نہیں ہے آگ آلہ ہے اب کہتا ہے سائنس والا اب دیکھو سب چیز آگ سے ہے سب چیز کیا ہے آگ سے بنتی ہے کہ نہیں وہ کہتا تھا آگ آلہ ہے یہ کہتا ہے کار آ جو آگ سے چلتی ہے سائنس ہر چیز آگ سے چلتی ہے کہ نہیں اور یہ کہتے ہیں آگ سائنس ہے اس نے کہا آگ آلہ ہے تو ایک ہے وہی وہی ہے شیتان ہے شیطان نے وہی کی کہ سائنس نکالو اس کو کہو آلہ ہے یہ آپ مان جائیں گے چون سے تو کوئی چیز میں وہی کی نہیں میری بہی ہے ادھر میں وہی نہیں کرتا وہی کروں گا تم کو جب تم یاد کرو گے تو یہ مان جائیں گے کہ قرآن کہتا ہے لا یا ہوں لا یا شروع لا یا سائنس کے حوالے سے تم عقل مند مان رہے ہو قرآن کی سے قرآن کا ایسا ہے بے عقل ہے تم کا ایسے عقل مند ہے قرآن کا ہے یہ زال مند ہے تم کا ہے بات تو ہوئی آپ ترقی کی طرح ہم دیکھو انگریز کے پیچھے جا रहे ہیں پھر کیسے ہے ترقی تو لال کے بچے جا پیچھے رہا ترقی کیسے آگے کیسے بڑھ گیا بتاؤ یہ آگے نکل سکتے ہیں مادیت میں انگریز سے آگے نکل سکتے ہیں تو آگے نہیں نکل سکتے تو ترقی کیسی ہے ترقی مانا آگے بڑھنا ہے دکھاؤ انہوں نے جو بم بنایا ان سے تم सफेद दो चीज में डाले थे और बम में। में प्यार करो, करो हर चीज प्यार करो बचे के लिए स्कूल में पढ़ रहे हैं असला प्यार करो इतार बनाते भी है सिखाते भी है तालीम में निशाफ भी रखा है <laughs> वो तालिबान नहीं स्टूडेंट है جو بمپ بنا تو جہاں سب چیز بنائے سائنس تھے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایک مثال ہے دیکھو ایک آدمی ایک نیا جوڑا جلاتا ہے مطلب لیٹر کے ساتھ پٹرول اور لیٹر دال کا نیا جوڑا جلا لیتا ہے وہ کہتا ہے میں ترقی کر گیا ہوں نئے طریقے سے آگ لگا لی اب کوئی بندہ نہیں مانے تھا لانٹی کے بچے تا نیا جوڑا جلا دیا بے وقوع مانو گے نہیں <تصفيق> تو اب اس میں ایسم بم تیار کیا پوری کائنات کو ختم کرنے کے لیے یہاں ترقی مان لیے بتائیے اچھی بات ہے یہ ترقی کیسے نا ترقی تو یہ جی ترقی ہے اگر بمب بنانا ترقی ہے تو چلانا اگر کافرو کے ہاتھ سے چلے تو پھر ٹھیک ہے اگر مسلمان کے ہاتھ میں جب دہم کر دیا دہشت گردی ڈراما ایک بنایا خود کو ہم میں نے اس کا جواب دیا بھائی یہ بتاؤ جنگ میں کون کون کا ہر بحر ہے تم بتاؤ اگر خود کشی ہے تو یہ بتاؤ کہ پید کی جنگ میں تم جینے کے اوپر باند باندھ کر انڈیا کے ٹین کے نیچے آپ گئے تھے یہ کیا ہے خودکشی آئے یا کیا ہے وہ تو خود خوش ہے،, ہاں ہے وہاں خودکشی آرام ہے یہاں خودکشی وہاں حلال ہے وہاں آرام ہے جب مسلمانوں کی باری آتی ہے لالکی کو پتھر ہر چیز آرام ہو جاتی ہے جب کاخروں کی باری آتی ہے تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے تو سو خود کشی آپ خود کشی کا معاملہ دیکھو علامہ اقبال جو دیکھ رہا تھا کہ ان لالکیوں میں مسلمانوں کو خود کش پہنا ہے انہوں نے پہلے کہہ دیا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خود کرے کریں کے بچے تمہاری تہذیب کی خود ہے تمہاری تہذیب خنجر ہے اور خود ہے تم ہمیں کہتے ہو خود نے فرمایا تمہاری تہذیب خود ہے اور وہ سواری ہے دیکھو بجلی ہے کھمبا اس کا گیارہ ہزار وولٹ بولٹ پر ہے لکھا ہوا جو ان کی یاد ہے گیارہ ہزار خطرہ بولٹ خود لکھ رہے ہیں جہاں گیارہ ہزار ہے تو کھمبے پر لکھا ہوا ہے خطرہ پٹرول جا رہا ہے خطرہ اپنی چیزوں سے آپ دہشت کر رہے ہو بہن تو دہشت بھراتے ہو خطرہ ہے موبائل بند کرو گڈی بند کرو یہ خطرہ امن ہے یا دہشت ہے اقبال نے فرمایا تمہاری ہر چیز دہشت ہے تمہاری تہذیب بھی دہشت ہے آپ دیکھو کہ ان کی ہر چیز دہشت ہے حس دہشت کی نہیں سواری ہے آدمی مار دیتی ہے ہزار آدمی جتنی بڑی رہیں ان کی رہی ہے, رہی. جن کی سواری بھی دہشت گرد ہے جو سراپا دہشت گرتا بہن کو ہمیں خوف ہے تم سے تو میں نے کہا دار آیا ہلاسی प्रवेश لگا تو درویشو, درویشو یہ ہمارا پیس ہے چلو تم دکھاؤ تلاشی کر کے پھر جاؤ میں نے دہشت گرد ہے تو آپ کہتے میں کہا بھی تلاشی کو لیا یہ کیا لیا ہے اسلحلہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم دے گردان کے بچے تم بھی مان رہے ہو اصلہ چہ سو ہم دہشت گرد ہوتے لانچی کے بچے تو ہمیں मालूम हुआ असरा दहशतगर्द तुम कह तो असरा तुम्हारे पास नहीं आ जाओ अब तुमने मान लिया असरा जिसके पास हो दहशतगर्द जहाज तो बिजायल जिस तुम्हारे पास है या हमारे मोरू के पास हमारे कल्ले के बच्चे दहशतगर्द तो तुम हो फिर देख कर आप पूछता है कौन है क्या कहाते हैं उन्होंने कहा जहाँ रहते हैं जाते ही साथी होते ही جی سب انہوں نے دیکھو الفاظ نکالے گردی خود کشی خود کشی انتہا پسندی نہیں پر ہر بچہ سکول جائے میں نے ہوں جب جاتے ہیں میں بھی پڑھ رہے آپ نوکری سے آپ کو نوکری نہ ملے تو ماسٹر سے سوال کرنا ہر بچہ سکول جائے نوکری نہ ملے پر آئے چھائے میں نے کہا ماسٹر آپ نے سوال کرنا ہے کہ آپ کا مکسب تو ہے نوکری چالم کے بچے تم نوکری मिलती ملتی تو سکول کیوں کھولتے نوکری ملتی تو سکول کیوں کھولتے جن کے ساتھ دھوپہ کیا ہے یوروپ اور حکومت معلوم نہیں ہے تمہارے ساتھ دھوفا کر رہا ہے کروڑوں پڑھے لکھے ایسے دے رہے ہیں کے بچے کروڑوں اور پڑھ رہے بچے اتنی خدا سے اب لیتا ہے اکل بھی جین لیتا ہے طریقے سے بھائی یہ بات شخصیت پرستیا ہے جو ڈبے یہ ساری جو مگر کی نظام ہے ترونیہ وہ हमारा ہے ہمارا ہمارا معیار تو مٹی مٹی کا پیالہ پکینہ نہ کپڑے پھٹے سب چیز یہ تو ہے ساثروں کا میار یعنی کون پیسرو کچرا کا میار اور پیر بھی پیسہ کسرا عالم بھی استاد بھی ماسٹر بھی ڈاکٹر نے کہا ہمیں خدا مان وہ خدا میں خدا ہوں اب کہتے ہیں لانٹی کے بچے میں خدا ہوں کہ خدا مان ماسکر کہتے ہیں خدا کو یاد بھی نہ کر دو سال پہلے اب کر نکلنا ایک تو ان کی بچو مجھے کہنے لگے مفت کرے پاکستان میں اسلام ہوں جو تم کہتے ہو فتیب پاکستان یہی جی تو, تو ہے ایمان کے بچے کون خطیب پاکستان ہم خطیب اسلام ہیں پاکستان ہے ہمارا تو اسلام سے پاکستان سے تعلق. ہمارا تعلق اسلام سے ہم کیا کریں گے پاکستان سے؟ جہاں اسلام ہے وہ ہمارا ملک ہے جہاں اسلام نہیں ہے وہ ہمارا ملک تو ہم کیوں کہیں ہم خطیب پاکستان مفت کر پاکستان پاگل کے بچے لندنی نیچری بھی اس کے ہاتھ میں ہے ہم بھی اس کے ہاتھ میں ہو جائیں دو سو لندن کے مریض جو پاکستان کے ہاتھ میں ہیں کہ نہیں یہ سارے لندنی جو ہے لانٹی وہ نہیں کہتے پاکستان جن اگر یہ اسلام کے لیے ہوتا تو یہ کیوں کہ پاکستان لا, لا کے لیے میں نے کہا الہ کے بچے باقی تمام ممالک و قبر کے لیے ہیں بتاؤ پاکستان اگر لا الہ کے لیے صرف پاکستان ہے تو دنیا کو پھر کفر کے لیے دیکھو نا اس جملے کو سمجھو لا الہ لا الہ اللہ ٹھیک ہے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے پوری کائنات کا مطلب کیا بنا کفر دیکھو نے کیسا محسوس کیا بات جملہ تمہارے حق میں آئے جملہ تمہارے حق میں دہری نظر رہے اور اس جملے کی اگر شرح کریں تو تمہارے دین کا قاتل تمہارا قاتل ہر چیز کا قاتل لا الہ کے لیے بنا اللہ لانٹی کے بچے اگر لا الہ تو میں کہتا ہوں یہ بتاؤ یہاں اٹھارہ کروڑ ہیں مسلمان وہاں 40 کروڑ ہیں تو یہ بتاؤ وہاں لا الہ بھی دگنی قرآن بھی دگنے ایسے ہے نا نمازیں مسجدیں جب لوگ چالیس کروڑ تو ہیں تو وہاں تو مسلم کی سب چیز دگنی ہے نا وہاں ہندوستان ہے یہاں پاکستان ہے بات کیا ہے جہاں چالیس کروڑ مسلمان رہتا ہے وہ ہندوستان ہے ہندو کی جگہ ہے یہ اٹھارہ کروڑ ہے یہ پاکستان ہے یہ وہ ہندوستان ہے آپ پر سوال کریں اگر تمہارے لائی لحاظ قرآن تمہارے قرآن کی وجہ سے یہ ملک پاک ہے تو ہندوستان میں تو گمرے ہیں وہاں کیوں ہندو کی جگہ کیسے ہو ہندوستان کیوں ہندو کی حکومت ہے حکومت کے ساتھ نام ہوتا ہے یہاں انگریز کی حکومت ہے تو یہاں پاکستان ہے پاکستان پاکستان کیوں ظلم کا ہاتھ کاٹنا ہم نے نکال دیا اسلام سے پاک کر دیا اب یہ پاکستان ہے تو پاکستان اس حوالے سے بنایا جا رہا ہے لال کے بچے قرآن بکرا پاک ہے تکلیم نہ پڑھو قرآن کا طریقہ استعمال اپنے اوپر نہ کرو کروا نہ کرو غسل نہ کرو پاکی کلیفی تجارت جو قرآن کے طریقے شریعت کے جو ہے جو استعمال نہ کرو وہ پاک ہو جائے گا پاکستان پاکستان کرنا ہے پاکستان پاکستان کا حلال کرے گا پاکستان قرآن کے سوا کیسے پاک ہو گیا پاک تو کرنا تھا قرآن کے قانون میں قرآن کا قانون تو چلا نہیں تم پاک کیسے ہو گئے تو پاکستان پاکوں کی جگہ دیکھو ان کا نام رکھنا دیکھو پاکوں کی پاک جگہ نہیں جگہ کون پولیس پاک جج وسیل پاک جمہوری شیطان پاک جمہور کے بعد اس لیے یہ کہتے ہیں پاکستان پاکوں کی جگہ جج وکیل بھی پاک پولیس بھی پاک ایسا ہے نا جمہوری شیطان بھی پاک یہی پاک ہے نا پاکوں کا بول تو ہے تو یہی ہے نا اسلام اسلام سے ہے یہ ڈرامہ جو انہوں نے چلا یہ بات نہیں ضروری کہ علم یا یہ چیزیں جو ہم رہے ہیں اسلام میں یہ معیار نہیں ہے اسلام میں ایمان میار پھیلا ہے اور فیصلہ میاد ایمان دلّاؤ تحمل خاص حکومت رب کی یہی فیصلہ حکومت انہوں نے اسلام تک قانون نہیں قانون ظلم ہے یہ آپ دہشت گردی مناؤ انگریز نہ نماز روکتا ہے نہ ہاتھ نہکت نہ روزہ نہ عرص نہ میلاد اس میں شامل ہے کیا کہتا ہے قانون ظلم ہے کیوں کہ قانون پاک رکھتا ہے مسلمانی کو اور جہاد ظلم ہے اسلام ایک دودھ ہے جہاد ایک ہے جب برتن کو سراغ ہوتا ہے دودھ کہاں رہتا ہے دو چیزیں ان کو یعنی نقصان پہنچاتی العالی کے بچے ایک اسلام کا مدرسہ یہ دنیا ہے انہوں نے دیکھو مدرس تیار کیا ایک سار سور مدرس تیار کیا دنیا کی کھایا پڑے اب مدرس کا مقابلہ مدرس کر سکتا ہے ناخون نہیں کر سکتا آپ کے پاس تو سارے ناخون ہیں بائیمان تو مدرس کا مقابلہ اب بابیوں کو مدرس شیو کو بھی مدرس میتریوں کو بھی مدرس ماسٹر پروفیسر سکال میں نے کہا بائیمان کے بچے قرآن میں آ نامتا چار ہیں نبی صدیقی سوال ہے اب یہ بتا قرآن سے کرنل جنرل پی ڈی آئی پی بہن تو یہ کہاں جائے یہ قرآن سے یہ قرآن سے نکلے ہیں آپ بتا رہے ہیں یہ انگریز کے بیٹے غلام ہیں اس لیے انہوں نے ان کے نام رکھے جس کا بیٹا ہوتا ہے اس کا نام جس کا ادارہ ہوتا ہے وہ نام نام سے پتا چلتا ہے غلام صدیق آپ کو तुमने नहीं पूछना भी पूछा है या क्या है जब सिद्धि नाम बताया अल्लाह तला ने पहले पहले हिकमत क्या है तो सब चीजों के नाम पूछे गए के नाम तारोप है वो चीज कहता है उसका नाम है और नाम तारोफा है अब देखो किशन तुम कहो वह भी हो बरेलवी कहेगा पागल के बच्चे मेरा तो नाम मेरे मजहब ने बता दिया बता दिया ना अब तुम कहो करेलवी हो हो, हो वो क्या समझेगा बेवकूफ़ है تو نام تو ہر چیز کے بتا رہے ہیں نام انگریز کا ہے بیٹا ہمارا ہے درگا انگریز کا مار ہماری بیٹا ہمارا نام ماسٹر تو کے بچے یہ کہاں سے آ گیا تمہارا نام مسلمان بھی کیا مولانا بھی کیا علامہ بھی کیا مجد کیا بکتاب یہ سارے آپ کے القاب ہیں یہ کیا پروفیسر ماسٹر سے کم ہیں وہ لانٹی کے بچے تھی اس نام کو چھوڑا اللہ اب بتاؤ کہ کافر کسی کا اللامہ کہتا ہے جنہوں نے اپنے نقد رکھے اپنی تعلیم قانون ہر چیز اپنی جوڑی چھٹی تب تمہاری نے رکھی غیرت کے بچے تم ہو تعلیم قانون تعریف تاریخ چھٹی بردی کلو میٹر کلو گرام بیس میٹر سینٹی میٹر یہ سب مسلمان یہی منافق ہیں گستاخ نہیں مخالفت کرو بس وہ سارے جو گستاخ ہیں اپنے آپ ختم ہو اصل بنیاد یہی ہے یہ چشمہ ہے چشمے سے کوئی پانی آتا ہے کوئی بوتل ڈال لیتا ہے کوئی برتن جو بھی ہے چشمہ سل ہے چشمہ کیا ہے جس طرح سامنے <سجد> اس طرح ستول ہر برئی کا بیٹا <بیشتر> سامنے سورج ہے نا اس طرح ستول ہر شاید ایک میں نے کہا ماسٹر ہر گرئی کی ایک پدا ماسٹر کا بیٹا تھا اس نے کہا جی اعظم ملک بنایا قطر کو پھر کیوں نہیں کہتے وہ تو تھا میں نے کہا ابھی میں نے دعویٰ کیا ہے ہر برئی ہر چیز کو ہر چیز ماسٹر کرتی ہوں آپ کیا ہے تو تو میرے دعوے کو توڑ کے دکھا دکھاظ کی بات کیا متوسٹ آؤ میں نے کہا بھی اس کو کس نے کہ ماسٹر ہے ہر کسی کا مجرم اس کا کھاتا کھولو بینک میں کروڑوں بندے ماں کے ساتھ جنا کر رہے ہیں ماسٹر کا کھاتا ہے جب ماسٹر کے پاس لگ جاتے تو بینک ماں کے ساتھ جنا نہ کرتے ماسٹر کا کھاتا ہے چکل کا پرماٹار دیتے ہیں یہاں کرتی ہے یہ کھاتا ماسٹر ماسٹر کا کھاتا کھولتے جاؤ کہیں مانو لاپ سب چیز ماسٹر ہے کیونکہ ماسٹر کہتے ہیں جو پہلے دوسری کو کاپی کہتے ہیں اب ماسٹر انگریز کا ماسٹر ہے بہن چوڑ ہم کافیاں بن گئے بھائی اکثر بنیاد کی طرف انہوں نے ہمارا نام بنیاد پرست رکھا ہے میں نے کہا انگریز میں تقریب میں کہتا ہوں آج آپ بنیاد پرست دیکھ لے بہن یہ دنیا پرست نہیں ہے ہم بنیاد پرست ہے ہم انتہا پسند ہیں آپ دیکھ لے میری بات کا طور دنیا ساری کائنات اکٹھی کا میری بات کا توڑ کر دے طاقت تیرے پاس ہے تو طاقت کیا ہے تمہیں مغالتا ہے تو تمہاری فوج سکر طاقت کیسے ہو ایک ڈنگی مچھر نے پوری فوج کو ڈفینس اور مغالتا ہے طاقت اسی ایک بات سمجھ میں آ جائے پاسارے مسئلے والے اللہ ایک سو